اس کی قوم کے متکبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپن بستی سے نکالام دیں گے آ تم ہمارے دہ میں الف جا کہا کیا اگرچہ ہم بزار ہوں